کل انہوں نے سلمان نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا بڑا اچھا سوال ہے اور وہ جو سوال ہے ان کو تو میں نے جواب دے دیا تھا میرے خیال میں آپ سب لوگوں کے ساتھ بھی شیئر ہو جائے تو بہتر ہے انہوں نے کہا جی کہ ہمارا ظاہر ہے کہ ایک مرکزیت کا ایک کور سینٹر کا ایک جو کانسیپٹ شروع سے چلا آ رہا ہے جس کو ہم خلافت کہتے ہیں اب یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے خلاف راشدین اور ان کے بعد جو ہے وہ ملوکیت ہے ہم اس کو خلافت نہیں مانتے لیکن چلے ایک مرکزیت ہے اگر مرکزیت کے نقطے سے اس کو خلافت کہہ دیا جائے تو اس حوالے سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ورنہ میں بھی اس کو نہ بنو میاں کو خلافت مانتا ہوں نہ بنو عباس کو مانتا ہوں نہ فاطمیوں کو مانتا ہوں نہ ہی یہ سلطنت عثمانیہ ان کو خلافت مانتا ہوں ہاں ایک مرکزیت تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک دبدبہ تھا ایک روب تھا اور سازشی عناصر جو ہیں وہ اتنا کھل کے وہ سامنے نہیں آتے تھے جتنا اب آنے لگے تو ان کا سوال یہ تھا کہ یہ خلافت وغیرہ کے معاملات کے اندر ہمارے جو صوفیہ ہیں ان کا کیا کردار رہا ہے کیا اس پہ کسی نے کبھی کام کیا ہے کوئی تو ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ہمارے پاس دین اسلام میں مختلف ڈومینس بن گئی ہوئی ہیں آپ کو بھی پتا ایک محدث ہوتا ہے وہ حدیث پہ کام کرتا ہے مفسر ہے وہ تفسیر پہ کام کرتا ہے فکہ ہیں وہ فقہ پہ کام کرتے ہیں اب اس کے کچھ, پری ہیں, اس کی کچھ ضرورت ضروریات ہیں کہ جب تک وہ سب کچھ نہیں ہوگا یہ معاملہ نہیں چل سکتا اچھا اسی طرح یہ جو اصل صوفیہ ہے وہ صوفیہ جو عین شریعت کے مطابق چلتے ہیں یہ بڑا اہم ہے کیونکہ اگر شریعی معاملات سے ہٹ کے کوئی تصوف کا دعوی کرتا ہے تو میں تو اس کو رد کرتا ہوں کیونکہ شریعت بنیاد ہے شریعت کے بغیر طریقت نہیں ہو سکتی نہ معرفت ہو سکتی ہے نہ حقیقت ہو سکتی ہے نہ صرف یہ کہ اس پہ میرا ایمان ہے بلکہ اس پہ ہمارے مستند مشائق کرام علیہ رحمان نے بڑا صاف صاف لکھا ہے تو یہ جو صوفیاء ہیں انہوں ان کا ڈومین جو ہے وہ بنیادی طور پہ تزکیہ ہے اور انہوں نے زیادہ اسی پہ کام کیا اچھا اب یہ کہ بھئی مرکزیت کے حوالے سے کوئی کام کرنا تو انہوں نے براہ راست تو بہت کم ہیں ایسے جنہوں نے کام کیا ہو اس پہ لیکن جنہوں نے بھی براہ راست کام کیا ہے وہ ہمیشہ بہت بری طرح سے جو ہے وہ ناکامی ہوئی ہے کوئی ایک بھی کامیابی ہمارے سامنے نہیں ہے تاریخ کے اندر اور اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے صوفیہ جو ہیں چونکہ تزکیہ کی طرف زیادہ ان کا توجہ ہوتی ہے ان کی تو اس وجہ سے یہ جو وار اسٹریٹجیز ہیں اور اس کے ساتھ جو بھی اس کے متعلق جو ہیں وہ مختلف ڈیسیزنس جب لینے ہوتے ہیں تو کس طرح کیا کرنا ہے سازشیں کیسے ہو رہی ہیں سازشوں کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے سازشوں سے نبڑنا کیسے ان معاملات کی ٹریننگ ان کی ہوتی نہیں ہے اس لیے اگر کسی نے کوشش کبھی کی بھی ہے تو دو چار نام ہمیں ملتے ہیں تاریخ میں کہ انہوں نے کوشش کی لیکن وہ بہت بری طرح سے ناکام ہوئی ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے مختلف ایسے لوگوں کی سپورٹ ضرور کی ہے اخلاقی طور پہ بھی اور کئی بار خود بھی ساتھ میں جو ہیں ان کے ساتھ حصہ لیا ہے جیسے خواجہ فرید الدین تار رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ تاتاریوں کے خلاف اب مجھے یہ تو یاد نہیں ہے کہ چنگیز خان کا اپنے لشکر تھے یا اس کے کوئی سپا سلار تھے یا شاید اس کے بیٹوں میں سے کوئی تھے بہرحال میرا خیال ہے کہ چنگیز خان کی شاید مرنے کے بعد کی بات ہے اگر مجھے صحیح آدت تو وہ اس میں باقاعدہ جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے اپنے مریدوں کے ساتھ خالی اکیلے کھیلنے پھر اسی طریقے سے ہمیں اور بھی بہت سے نام ملتے ہیں ابھی چچنیاں میں پیچھے آپ کو پتا یہ آزادی کے موومنٹ تو شامل وہ لوگ امام شامل کہتے ہیں ان کو شامل سلسلہ نقشبندیہ سے ان کا تعلق تھا وہ جو ہے وہ بھی شہید ہوئے تھے اور بہت بھرپور انہوں نے جو ہے وہ جہاد میں حصہ لیا پھر یہ جو عمر مختار تھا مرکھا لیبیا تو وہ بھی مجھے سلسلے کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا وہ بھی ان کا بھی تعلق صوفیہ سے تھا تو یہ ہے کہ کسی نہ کسی حد تک ہمیں نظر ضرور آتا ہے کہ صوفیہ نے جو ہے اس پہ کام کیا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو یہ کہنا کہ جی یہ باقاعدہ ایک خلافت قائم کرنے کے لیے ایک خلافت قائم رکھنے کے لیے یا آگے بڑھے ہوں تو اس کی مثالیں کم ہیں یا سی ہی جیسے اس میں محدسین کی بھی مثالیں آپ کو نہیں ملیں گی آپ کو مفسرین کی بھی مثالیں نہیں ملیں گی فکہا کی بھی مثالیں نہیں ملیں گی لیکن یہ لوگوں نے سپورٹ سب نہیں کیا مثلا خواجہ معی چشتی اجمیری جو ہیں انہی کی دعوت پر جو ہے وہ جو وہاں سے آیا تھا سلطان بادشاہ افغانستان سے حاملہ کرنے کے لیے ان کی دعوت پہ آیا دہلوی نے باقاعدہ دعوت دے کے بلایا. وہ بات ہے کہ بہت سے کیسز میں جن کو بلایا بعد میں خود کیونکہ بڑے, بڑے کچھ لوگ ظالم نکلے اور بہت ہی زیادہ گستاخ نکلے وہ ایک بات تھی تو یہ ہے کہ براہ راست ان کی انوالومنٹ جو ہے وہ آ, اس طرح کے خود لیڈ کرے ایسی نہیں ہے ہاں ایک بڑی مثال حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی ملتی ہے جو اٹھارہ کی جو ایٹین کی جو جنگ چڑی تھی اس جنگ کے اندر انہوں نے اس کو بہادر شاہ ظفر کو جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے ہوئے اور خود انہوں نے ایک جہاد کی موومنٹ شروع کی تھی وہ بھی آپ سب کو ہمیں پتا کہ بہت ہی بری طرح ناکام ہوئی لیکن یہ ہے کہ آ... کوششیں پھر حضرت شمس الدین تر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ سلطان کے باقاعدہ لشکر میں ملازم تھے بطور سے ایک سولجر کے ایک سپاہی ہے اور اس کو پتا نہیں تھا. وہ بعد میں اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو اتنا بڑا ایک اللہ کا ولی ہے جو میرے لشکر میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ ایک علیحد بات لیکن یہ ہے کہ انہوں نے حصہ ضرور لیا ہے انہوں نے سپورٹ کیا ہے انہوں نے مارلی بھی سپورٹ کیا ہے لیکن انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں نا لیڈ کرنا اس طرح سے کہ وہ لیڈ کریں اور کوئی خلافت کی بنیاد پڑے یا خلافت کی تو وہ اس طرح سے انہوں نے باہر کام جو ہے وہ نہیں کیا ان کا ڈومین جو ہے وہ تزکیہ کا ڈومین تھا اس سے باہر ان کا کام تو یہ ایک سوال انہوں نے کل کیا تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں نے ان کو تو جواب دے دیا تھا لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ آپ دوستوں کو بھی یہ ساتھ سب کے ساتھ بھی میں یہ جواب ہے وہ شیئر